حشہ کے بعد حدیث پر مسلسل کا اہتمام کیا گیا ہے اور آج کا درس اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے جس کتاب کو منتخب کیا گیا ہے وہ کتاب بلوغ المرام ہے اور بلوغ المرام حدیث کی بڑی ہی بہترین معتمد اور مشہور ترین کتاب ہے دنیا کے جتنے بھی عربی مدارس ہیں ہر عربی مدرسے کے اندر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر ہی اس کتاب کو آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور اس سے پہلے کی کلاس میں آپ نے پہلی حدیث پڑھی ہے اور اس کی شرح بھی آپ لوگوں نے شیخ قمیم صاحب سے سنی ہوگی اور آج ہمارے فاضل دوست فہیم الرحمن صاحب نے دوسری حدیث صاحب کے سامنے پڑھی ہے اور اسی حدیث کی شرح سے اپنے درست کا آغاز کرتے ہیں وعن ابی سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء تہور لا ينجسو شیئ اخرجو الثلاثہ وساہو احمد ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو سعید القدری یہ آپ کا نام ساتھ تھا اور ابو سعید القدری کے نام سے آپ معروف ہوئے ورنہ آپ کا جو نام تھا وہ سعد بن مالک بن سنان ہے اور بڑے مشہور صحابی ہیں انصار کے قبیل خضرت سے آپ کا تعلق تھا اور بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے وایت ردوا میں بھی آپ شریک ہوئے تھے اور بڑی لمبی عمر انہیں ملی اور بہت ساری حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں اور سن چوہتر اجوی کے آغاز میں ان کی وفات ہوئی ہے تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید کے نام سے معروف ہیں اور نام تھا ان کا سعد بن مالک بن سنال وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی پاک ہے لا یونت جسو شعی اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی اس حدیث کو تین تینوں نے روایت کیا ہے تینوں سے مراد اے, ابن ماجہ کے علاوہ جیسا کہ سنن کی چار مشہور کتابیں ہیں ابو داؤد ترمزی ابن اور ابن ماجہ جب یہ کہا جائے کہ اس کی مصنف کی اصطلاح ہمیں سے تینوں نے روایت کیا ہے تو ابن ماجہ کے علاوہ ابو داود نے اور ترمیجی ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ ان تینوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نہیں روایت کیا اور اس حدیث کو امام احمد برحمر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کیونکہ وہی حدیثیں معتبر ہوتی ہیں انہیں حدیثوں سے دلی لی جاتی جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام ہیں اور ان کو امام اہل السنہ وال جماع کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کی کے بارے میں اگر تمہیں پتہ کرنا ہو تو امام احمد بن حنبل سے پوچھو مجھے حدیثوں کا اتنا علم نہیں ہے میں فقہ کے بارے میں جانتا ہوں لیکن حدیثوں کے بارے میں میرے پاس اتنا علم نہیں ہے جبکہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ بھی حدیث کے امام مانے جاتے ہیں لیکن احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام حدیث کے معاملے میں ان سے زیادہ اونچا ہے تو امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے اس حدیث کا ایک سبب ہے اور جس کے لیے اس حدیث کو ہمارے نبی نے بیان فرمایا ہے اس کو اس سبب کو حدیث کی زبان میں سبب الورود کہتے ہیں یعنی اگر کسی حدیث کے بیان کرنے کا کوئی سبب ہو آپ نے وہ حدیث کو بیان کی ہے جیسے قرآن میں شائ نزول کہتے ہیں کہ اس حدیث کے نزول کا ایک شان ہے یا اس کا ایک سبب ہے ایسے ہی اس حدیث کے بیان کرنے کا ایک سبب ہے اور وہ سبب یہ ہے جیسا کہ آگے حدیثوں کے اندر آئے گا کہ مدینے کے اندر ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام تھا گیر بدا آ بڑا مشہور کنواں ہے یہ اور اس کنویں کے اندر پانی تھا اور اس کنویں کے اندر بہت ساری گندگیاں رہتی تھیں حیض کے کپڑے یا اس طریقے سے بدبودار چیزیں یا مردار چیزیں اس کنویں کے اندر پھینک جاتی تھی تو پاک کنواں بہت بڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بھائی ان نلما تور لسو شہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی یہ حدیث اگرچہ آپ نے مطلق بیان کی ہے لیکن اس حدیث کو آپ نے اس سوال کے ذمن میں بیان کیا یعنی جس کنیں کے بارے میں یا جس کنیں کے پانی کے بارے میں تم لوگ مجھ سے پوچھتے ہو تو اس کنیں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ جواب دیا کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اس حدیث کا اگر ظاہری لفظ لیں گے اور ظاہری مفہوم لیں گے تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی یعنی پانی کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا حالانکہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے اور نہ ہی حدیث کا مفہوم ہے اسی لیے میں نے بیان کیا کہ اس حدیث کا ایک سبب ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں کنواں تھا بیرے بدا کے نام سے اور وہ کنواں بڑا تھا اس کے اندر بہت پانی تھا تو اس پانی کو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ اس پانی کے اندر گندگیاں تھیں نجاستیں تھیں اور بدبودار چیزیں ہوا کرتی تھیں مردار چیزیں رہتی تھیں اس لیے اس پانی کو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے تو آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے اس عدیض کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کبھی پانی ناپاک نہیں ہو سکتا حالانکہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اور آپ نے جو فرمایا یہ حدیث وہ ایک خاص واقعے کے تعلق سے اور وہ بدا کا جو کنواں تھا اس کے بارے میں آپ نے حدیث فرمائی اسی لیے آپ کہ ان آپ نے استعمال کیا الما یہ مارفا ہے کامن نہیں بلکہ پراپر ناؤن جسے کہتے ہیں آپ لوگ وہ ہے اس لیے آپ نے خاص پانی کو مراد لیا اور اس خاص پانی سے مراد کا پانی مراد ہے جو بدا کے نام سے معروف تھا اور چونکہ یہ پانی بہت زیادہ تھا اس لیے آپ نے پایا کہ پانی ناپاک اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے پانی کے بارے میں یعنی پانی کب پاک ہو رہے گا کب ناپاک ہوگا اس کے بارے میں علماء کرام کے دو خوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف نہ بدل جائے اور تین اوصاف میں سے کیا ہیں ایک تو اس کا بو اس کی بو ہے اس کا رنگ ہے اور اس کا مزہ ہے ان تین چیزوں میں سے جب تک کوئی وصف نہیں بدلتا ہے اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا اب وہ پانی چاہے کم ہو یا زیادہ ہو وہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو جب تک ان تین اوساف میں سے کوئی ایک وصف نہیں بدلے گا اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا دوسرا جو قول وہ یہ ہے کہ پانی کو دیکھا جائے گا انہوں نے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے یا پانی کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک پانی کم اور ایک پانی زیادہ پانی کب زیادہ ہوگا اس کے بارے میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ پانی اس وقت زیادہ ہوگا جب پانی دو مٹکا ہوگا اور ایک مٹکے کا وزن موجودہ زمانے کے مطابق یہ اکیاانوے کلو لیٹر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے تو اکیاانوے کلو لیٹر جو ہے یہ کہ نائنٹی فائیو ہوتا سوری مدد کے ساتھ پنچانوے کلو لیٹر ہوتا ہے ایک کلے کا وزن مطلب یہ ہوا کہ اگر دو کلہ ہے یعنی اگر ایک سو ایک بے یا ایک سو لیٹر پانی کسی کے پاس ہے تو اس پانی کا حکم کیا ہے کہ یہ پانی زیادہ ہے لہذا زیادہ پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب تینوں اوساف میں سے کوئی ایک وسط بدل جائے اور اگر پانی ایک سو نائنٹی ون کلو لیٹر سے کم ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا چاہے اس کے اندر نجاست کا ایک قطرہ ہی کونا پڑ جائے اور اگر پانی زیادہ ہے تو اس کے ناپاک ہونے کے لیے کیا چاہیے تین اوس마. اوصاف میں سے کسی ایک وصف کا بدلنا ضروری ہے کون تین وصف ہے اس کا بو ہے اور اس کا مزہ ہے اور اس کا رنگ ہے یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر بدل جائے تو اس صورت میں پانی ناپاک مانا جائے گا لیکن اگر پانی کم ہے تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا بدلنا ضروری نہیں ہے وہ پانی کیا ہو جائے گا وہ پانی ناپاک اور نزس ہو جائے گا کیوں اس لیے جو پانی کم ہے اور جو شافی حضرات ہیں انہوں نے زیادہ پانی سے مراد یہی لیا ہے کہ دو مٹکا بھر کر یہ پانی ہوگا تب پانی ناپاک ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدلے اور احناف کے ہاں پانی زیادہ ہونے کی جو پہچان ہوئی ہے کہ ایک آدمی کسی تالاب کے اندر بیٹھ جائے کنارے پر اور پانی کو حرکت دے اگر وہ پانی کی حرکت دوسرے سرے تک نہیں پہنچے گی تو وہ پانی کثیر مانا جائے گا زیادہ مانا جائے گا اور اگر دوسرے سرے تک پانی کی حرکت پہنچ جائے ہلانے سے تو اس کو ہم تھوڑا پانی مراد لیں گے انہوں نے اپنی عقل سے یہ چیز لی ہے اور اس کو ابو حیرا جل تعالیٰ نو سے ایک قول منقول ہے کہ ابو حیرا جل تعالیٰ نو سے لوگوں نے پوچھا کہ پانی کب زیادہ ہوگا تو انہوں نے یہی اس کی تفسیر بیان کی کہ جب پانی اس وقت زیادہ ہوگا جب تالاب کے کنارے یا جہاں پانی موجود ہو کنارے کوئی شخص بیٹھ جائے اور پانی کو حرکت دے اگر اس کنارے نہ پہنچے حرکت تو پانی اسے زیادہ کہا جائے گا اور اگر پہنچ جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا وہ پانی اسے زیادہ نہیں کہا جائے گا حالانکہ حسد ابو ہوا اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے اور وہی وہی ہے جو حدیث کے موافق ہے جیسا کہ آگے حدیث آئے گی اگر پانی دو مٹکا ہو تو اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جب بدلے گی تب پانی ناپاک ہوگا تو ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول حدیث کے موافق ہے وہی ہمارے لیے معتبر ہے اور افسوس کی بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ حسب حرض اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیر نہیں مانتے لیکن یہاں پر انہوں نے ان کے اس قول کو لیا احناف میں جبکہ ماں میں ابو حرض اللہ تعالیٰ ابو حرض اللہ کو یہ لوگ فقی نہیں مانتے یعنی ان کی حدیثوں کو یہ کہہ کر کے بعض حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فقاحت نہیں تھی لیکن اس مسئلے میں انہوں نے وہ حرد اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو لیا جبکہ ان کا جو دوسرا قول ہے جو حدیث کے موافق ہے ان کو نہیں لیا حناف نے تو پانی کی تحدید میں جو معتبر ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پانی اگر دو مٹکے سے زیادہ ہوگا تو اس صورت میں وہ پانی کو ناپاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بدلنا ضروری ہے اور اگر تین مٹ دو مٹکے سے پانی کم ہے یعنی ایک سو نائنٹی ٹو لیٹر سے پانی اگر کم ہے تو اس صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا اگر اس کے اندر کوئی نجاست پڑ جائے اس کے لیے تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بدلنا ضروری نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے جی ہاں تو پہلا تو مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ کی پانی کب ناپاک ہوگا اس کے بارے میں دو قول آپ کے سامنے بیان کیا گیا پہلا قول تو یہ ہے کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پانی کم ہے یا زیادہ ہے اور یہی قول ہے امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا امام بن قیم رحمت اللہ علیہ کا اور ایک بڑی محققین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اسی قول کو راجی قرار دیا ان کا کہنا یہ ہے کہ پانی چاہے کم ہو یا زیادہ اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ تینوں اوساب میں سے کوئی ایک وسمہ بدل جائے باقی علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں پانی دیکھا جائے گا پانی کی تعداد مقدار دیکھی جائے گی کہ پانی کی مقدار کتنی ہے اب پانی کی مقدار کا کی تحدید کیسے ہوگی اس کے بارے میں اللہ کے سرکدیث اداکار علماء کل لم یہ حمل جیسا کیا جائے گا کہ جب پانی دو مٹ ہو تو اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اب دو مٹکا کی تحدید کیسے ہوگی دو مٹکے سے کیا مراد ہے اللہ قسل کے سلک زمانے میں ایک قبیلہ تھا جو حجر کے نام سے معروف تھا اس قبیلے کے مٹکے بڑے مشہور تھے اور آپ نے اپنی حدیث میں اسی قبیلے کے مٹکوں کو مراد لیا جیسے کسی شہر کی کوئی چیز معروف ہو جائے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اور اس سے وہی اس شہر کی چیز مراد ہوتی ہے شہر کی چیز مراد ہوتی ہے تو اسی آپ نے فرمایا کہ جب پانی دو مٹکا ہو اور آپ نے فرمایا کہ مٹکا کی تحدید کیا ہے کون سے مٹکے مراد ہیں تو اس صورت میں مٹکے وہی مراد لے جائیں گے جو زمانے کے تر مشہور تھے اور حجر ایک قبیلہ تھا اسی قبیلے کے مٹکے زیادہ مشہور تھے اس مٹکے کو لوگوں نے اندازہ کیا کہ اس مٹکے کے اندر کتنا پانی آتا ہے تو موجودہ زمانے کے مطابق ایک سو بان بے لیٹر پانی اس دو مٹکے کے اندر آتا تھا اب معلوم یہ ہوا کہ اگر پانی ایک سو لیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو صورت میں پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کا بو یا اس کا مزہ یا اس کا رنگ بدل جائے اور اگر پانی اس سے کم ہے تو صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا پانی ناپاک ہو جائے گا اگرچہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے تو کے اللہ قسم نے کیا فرمایا جب پانی دو مٹکا ہو تب ناپاک نہیں ہوتا ہے اور اس کے ناپاک ہونے کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بدلنا ضروری ہے تو جو حدیث ابھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ حدیث کیا ابو اسے خدری کی کہ ان جسوس ہے کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے پانی کیا پاک اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ حدیث کا جو مطلب بیان کیا گیا کہ اگر پانی زیادہ ہے تو اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا ہاں اگر تین اوساف میں سے کوئی ایک اوسط بدل جائے تب پانی ناپاک ہوگا جیسا کہ آگے ایک حدیث آ رہی اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے یہاں تفسیر کی کلاس ہوئی تو آپ نے تفسیر کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے ایسے ہی معاملہ حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر اور شرح کرتی ہے یہاں تو حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی آگے حدیث آ رہی ہے کہ آپ ہیں کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر جب اس کی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تب وہ پانی ناپاک ہو جائے گا لہذا کوئی آدمی اگر اس حدیث کو لے اور کہے پانی اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوگا اور وہ کہے کوئی بھی پانی ہم اس سے وضو کریں گے اس سے تہارت کریں گے نہائیں گے تو اس کا کہنا درست نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایک حدیث دیگر دوسری حدیث کو اس نے چھوڑ دیا دوسری حدیث کو اس نے چھوڑ دیا اس لیے جب تک ساری حدیثیں انسان کے سامنے نہ ہوں اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جاتا ہے جیسے قرآن کی آیتوں کے اندر ساری آیتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے ایسی حدیثوں کے اندر ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر اور شرح کرتی ہے لہذا اس حدیث کے اندر جو آپ نے بیان فرمایا ہے اس کا مطلب عام نہیں ہے یہ حدیث پانی کے لیے ہے جس پانی کا تو یا تو رنگ بدلا ہو اور یا تو پانی کا نہ بو بدلا ہو اور نہ ہی مزہ بدلا ہو اور پانی زیادہ ہو اس کے لیے آپ نے حدیث بیان کی ہے لہذا اگر پانی کم ہے اور اس کے اندر نجاست پڑ جائے تو اس صورت میں پانی کیا ہوگا ناپاک ہو جائے گا بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی جو نے فرمایا کہ پانی پاک اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے اس حدیث کا اگر آپ مفہوم لیں گے تو آپ یہ سمجھا گا کہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوگا حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس حدیث کو آپ نے ایک خاص واقعے کے موقع پر بیان فرمایا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ سے خاص کنیں کے بارے میں پوچھا گیا اس کنیں کا پانی زیادہ تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ایک حدیث آپ نے بیان فرمائی دوسری حدیث جس تعلق سے آتی ہے ذرا پڑھیے آپ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا إلا ما غلب على ريحه, ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن هماجا وضعفه أبو حاطم الماغ تهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه حضر أبو عمام باهلي رضي الله عنها لوايتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی اللہ یہ کہ پانی پر اس ناپاک و طریق چیز کی بو، اور رنگت غالبا جائے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم میں اسے ضعیف قرار دیا ہے برسکی میں الفاظ حدیث اس طرح ہیں پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے مگر یہ کہ کسی نجازت کی وجہ سے جو اس میں جو جائے اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ بدل جائے یہی حدیث ہے جس سے علماء نے تحدید کی ہے کہ پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تین چیزیں کیا ہیں اس کا ذائقہ ہے اور اس کا رنگ ہے اور اس کی بو ہے یعنی پانی بد بدار ہو جائے پانی کا ذائقہ بدل جائے پانی کا رنگ بدل جائے جو پانی کا رن ہے وہ پانی کا رنگ نہ رہ جائے بلکہ اور کوئی رنگ ہو جائے تو اس صورت میں پانی کیا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے اس حدیث کے جرانی ابو وماما الباحلی ہیں وعن ابو وماما الباحلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شیئن الا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه پانی پاک ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر یہ کہ جب تک اس کی بو اس کا مزہ اور اس کا رنگ بدل نہ جائے یا اس پر کوئی چیز غالب نہ آ جائے اس وقت تک پانی کیا ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے اس میں آپ اور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ کے سول نے واو کلر استعمال کیا ہے کیا ترجمہ کیا ہے کہ کی آپ تھا کہ یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی اللہ یہ کہ پانی پر اس کی بو ذائقہ اور رنگت غالب آ جائے یعنی اگر آپ حدیث کے ظاہر لفظ پر جائیں گے تو آپ کو معلومی ہوگا کہ جب تک یہ تینوں چیزیں نہ بدل جائیں اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے جبکہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور واؤ کے معنی اور ہوتے ہیں اور عربی زبان میں واؤ کبھی یا کے معنی میں بھی آتا ہے لہذا یہاں پر یا مراد ہے یعنی کہ جب تک اس کا بو اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ نہ بدل جائے یعنی تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یعنی کہ تینوں چیزوں کا بدلنا ضروری ہے تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جب تک نہ بدل جائے اگر مان رنگ بدل گیا لیکن بو نہیں اس کی بو نہیں بدلی ذائقہ نہیں بدلا تو پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا ناپاک ہوگا تینوں میں سے کسی ایک چیز ہی کا بدلنا کافی ہے یہ نہیں کہ تینوں چیزوں کا بدلنا ضروری ہے اس کی تحدید کیسے ہوتی ہے یہ معنی کیسے ہمیں سمجھ آتا ہے اسی حدیث کے آگے جو الفاظ ہیں اس وہ یہ ہے کہ کے الفاظ یہ ہیں کہ پانی پاک ہے اللہ طوی ال اوت ام ہُو او لم مگر یہ کہ کسی نجاست کی وجہ سے جو اس میں گر جائے اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ بدل دے یعنی تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے اس صورت میں پانی کیا ہوگا ناپاک ہو جائے گا تو پہلے جو حدیث آپ پڑھے ہیں اس کے اندر جو واو بیان کیا گیا واو او کے مانیں یعنی تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بدلنا یہ کافی ہے یہ نہیں کہ تینوں چیزیں بدل جائیں اور دوسری بات جو ہمیں سنائی وہ ہے کہ جس حدیث جو آ کے حدیث صاحب نے پڑھی اس میں نجاست کا لفظ ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر پانی کے اندر پاک چیز پڑ جائے اور پانچ چیز سے اگر اس کا رنگ بدل جائے بو بدل جائے ذائقہ بدل جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک ہوگا حق نہیں ہے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اولو نو بے نجاست یعنی گندگی گندگی جو پڑنے سے وہ پانی ناپاک ہوگا اور اگر گندگی کے علاوہ کوئی پاک چیز پڑ گئی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اگرچہ اس کا رنگ بدل جائے یا اس کا بو بدل جائے مزہ بدل جائے لیکن وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی پاکی رہے گی وہ چیز کیا ہے باقی رہے گی اگرچہ آپ اس کو اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر چائے ہے یا کوئی ایسی چیز جس کا جس کا حکم بدل گیا ہو ٹھیک ہے جس کا حکم بدل گیا پانی کے اندر آپ نے چائے ڈال دی ہے وہ چائے پاک ہے نا پاک ہے پاک ہے لیکن آپ اسے اردو نہیں کریں گے کیونکہ اس کا پانی کا حکم نہیں رہ گیا نام اس کا نام چائے کا ہو گیا ایسی مان لیجئے دودھ ہے پانی میں آپ نے دودھ ڈال دیا اور اس کا جو ہے رنگ بدل گیا وائٹ ایک ہو گیا میٹھا ہو گیا وہ چیز تو پاک ہے لیکن آپ اسے اردو نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ وہ اگرچہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. پانی کیونکہ اس کا نام جو ہے پانی نہیں رہ گیا اس کا نام بدل گیا اور ہمیں کس سے ادو کرنے کے لیے کہا گیا ہے پانی سے نہ کہ دودھ سے نہ کی چائے سے نہ کی شہد سے نہ کسی اور چیز سے ایک نہیں ہے تو اگر نام بدل جائے کسی پاک چیز کے پڑنے کی وجہ سے تو وہ چیز پاک تو رہے گی لیکن آپ اس سے نجاست کو دور نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پانی سے ادو کرنے کا حکم دیا گیا اور پانی نجاستوں کو دور کرتا ہے نہ کہ چائے اور اس طریقے سے دودھ یا کافی وغیرہ بات یہ تو وہ چیز پاکی رہے گی لیکن آپ اسے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ناپاکی کو دور کرنے والی کون سی چیز ہے وہ پانی چونکہ اس کا نام بدل گیا اب اسے کوئی پانی نہیں کہتا وہ جوس ہے مان لیجیے شربت ہے مان لیجیے اسے آپ شربت کہتے ہیں اسے آپ پانی کا نام نہیں دیتے اس لیے اسے آپ انہوں نہیں کر سکتے لیکن وہ ہی نفسی پاک ہے اور وہ طاہر لیکن متحر نہیں ہے طاہر اور متحر کے اندر فرق ہے طاہر جو پاک ہو متحر جو پاک کرنے والا جو پاک کرنے والا تو اس کو آپ کہیں گے کہ طاہر ہے لیکن متحر نہیں تو اس حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی یا بہت سارا فائدہ معلوم ہوا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اگر پانی کے اندر پاک چیز پڑ جائے تو پانی ناپاک نہیں وہ پاک ہی رہے گا لیکن اس سے وضو نہیں کیا جائے گا ہاں جب تک اس کا حکم پانی کا رہے گا اس وقت تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے مان لیجیے پانی ہے اور آپ اس کے اندر زعفران ڈال دیا جعفران کی جیسے پانی کا ذائقہ بدل گیا بو بدل گئی اس کی لیکن اس پانی کو آپ زعفران نہیں کہیں گے اسے پانی ہی آپ کہیں گے لہذا آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں وضو کے طور پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کا نام نہیں بدلا آپ نے اس کا نام کیا ہے پانی ہی ہے ایسی مان لیجیے اس میں ایک شیشی آپ نے اطر ڈال دی تو بھی اس کا حکم پانی ہی کا رہے گا پانی سے کے علاوہ کوئی دوسرا نام اس کو نہیں دیا جائے گا تو آپ اسے وضو میں استعمال کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں اس سے کوئی حد نہیں لیکن اگر نام بدل جائے تو صورت میں اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ پانی کے اندر نجاست اگر پڑے گی تب وہ پانی ناپاک ہوگا اور اگر نجاست نہیں پڑے گی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا دوسری جو بات معلوم ہو, ہوئی, ہوئی ہے, جو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں ان تینوں چیزوں کا بدلنا ضروری نہیں ہے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے وہ پانی کیا ہوگا ناپاک ہو جائے گا سیلاب آتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے سیلاب میں پانی کا رنگ بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا ہے hmm. بدل جاتا ہے اس کا رنگ بدل گیا ہے کیونکہ سیلاب میں کیا ہوتا ہے مٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے مٹی آنے کے جیسے پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے رنگ بھی بدل جاتا ہے لیکن کیا اس کا استعمال کرنا آپ نے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے جائز ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر جو چیز ملی ہوئی ہے وہ پاک چیز مٹی ہے لہذا اسے آپ رضو کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا حکم بھی پانی ہی کا ہے یعنی کہ رنگ بدل گیا یا اس کا ذائقہ بدل گیا تو کوئی اور نام اسے دے دیا گیا لہذا اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حج نہیں ایسی مان لیجیے آپ سمندر کا پانی ہے سمندر کا ذائقہ ایک نمکین ہے لیکن آپ اسے استعمال کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ نمک یہ پاک چیز ہے یہ نمک کیا ہے پاک چیز ہے اور اس پانی کا بھی نام پانی ہی ہے اس کا نام نمک نہیں ہے جب وہ نمک بن جائے گا تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے لیکن ابھی چونکہ پانی ہی کے حکم میں ہے لہٰذا اسے آپ استعمال کریں گے ہے کہ نہیں تو پاک چیز پر جانے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے یہ ہمیں کہایا دوسرے عدی سمجھنایا جس کے اندر آپ ہم آتے ہیں کہ علما تہر اور نجاست سے نجاست سے اگر اس کا رنگ بو مزہ بدلے گا تب جا کر کے وہ پانی ناپاک ہوگا اور یہ کس صورت میں ہے اس صورت میں ہے جب پانی زیادہ ہو پانی کیا زیادہ ہو اور اگر پانی کم ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں اور شیخ صالح فوزان نے بیان کیا ہے کہ پہلا قول ہی زیادہ بہتر ہے کون سا پہلا قول میں نے بیان کیا کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ تینوں اوساف میں سے کوئی ایک وسپ نہ بدل جائے چاہے وہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو کس کا قول بیان کیا میں نسول اللہ صاحب یہ کس کا قول ہے یہ شیخ ابن تیمیہ امان طیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اور میں نے ایک جماعت ہے بڑی موقعین کی انہوں نے اسی قول کو راضی قرار دیا ہے کہ ہم پانی کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ پانی کم ہے یا زیادہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پانی کے جو تین اوساف اللہ کے سب بیان کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھو مزہ اور ذائقہ وہ ذائقہ اور رنگ یہ تین چیزیں یہ ہم دیکھیں گے جب ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا چاہے وہ پانی کم ہو یا پانی زیادہ ہمیں نہیں دیکھنا پانی کم یا زیادہ ہمیں ان تین چیزوں پر غور کرنا جبکہ اور دیگر علما کہنا کہ نہیں چونکہ اللہ کے سر کے حدیث صلاحم کی جو آگے بھی آ رہی ہیں لہذا پانی اگر زیادہ ہے اور پانی زیادہ کم ہوگا یا پانی دو مٹکے سے زیادہ ہوگا یعنی ایک سو نائنٹی ٹو لیٹر پانی اگر ہے تو زیادہ ہے لہذا اگر پانی زیادہ ہے تو ان تین اوسع میں سے کسی ایک وس کا بدلنا ضروری ہے اور اگر نہیں بدلے گا تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر پانی اس سے کم ہے تو اس صورت میں ناپاک ہو جائے گا چاہے اس کا اس کا ذائقہ بدلے رنگ بدلے یا نہ بدلے اور اس کی بو بدلے یا نہ بدلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس حدیث کے جو راضی ابو عوامل باہلی ہیں اور یہ ابو اواما کے نام سے معروف ہیں باہلی باہلہ قبیلہ تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہیں ان کو الباہلی کہا جاتا ہے اور ان کا نام سدے تھا سدے بن اجلان کیا نام تھا سدے بن اجلان نام تھا ان کا ابو اماما الباہر رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ بھی بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان سے بھی بہت ساری حدیثیں مروی ہیں اور یہاں پر ذکر کیا ہے کہ شام میں وفات پانے والے سب سے آخری شہبی یہی ہیں ملک شام میں وفات پانے والوں میں سب سے آخری صحابی کون ہیں ابو امامہ اماما رضی اللہ تعالیٰ جی ہاں جی ہاں چلا کے چل وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل لم يحمل الخبث قابلا يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الأربعة و ابن خزيمه وابن حبان والحاكم حضرت ابو عبد الله بن عمر رضي الله عنه روايه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جب پانی کی مقدار دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں پانی نجس یعنی ناپاک نہیں ہوتا اسے چاروں نے روایت کیا ہے اور اتنے خزیمہ اتنے حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اسے پہلے جو تیسری حدیث آپ نے پڑھی ہے اس کے بارے میں سنف فرماتا ہے کہ اس کو ابن نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے حدیث کیا ضعیف ہے لیکن والما کا اس بات پرجمہ ہے اس حدیث کے معنی پر اگرچہ اس کا سنت اس کی سند ضعیف ہے لیکن چونکہ اس کا جو معنی ہے وہ یہ کہ پانی اس وقت تک نہیں بدلے گا نا باغ نہیں ہوگا جب تک کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے اور اس پر تمام علماء جی کے علما کا اس بات پرجمہ ہے اس لیے جو ہے یعنی اجماع کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے یعنی جتنے بھی علماء سب کے کہنا کہ پانی ناپاک ہو جائے گا فرق صرف کیا ہے کہ پانی کب ناپاک ہوگا یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز بدل جائے تو دنیا کے سارے علماء کا یہ قول ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اس پر اجماع باقاعدہ علماء کا اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی عالم دین نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا لیکن اختلاف کس مسئلے میں ہے کہ پانی کب ناپک اس کا اعتبار کب ہوگا کیا زیادہ پانی میں اس کا اعتبار کیا جائے گا یا کب پانی میں بھی اس کا اعتبار ہوگا اس بارے میں علماء کے اختلاف ہے لیکن اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر رنگ بدل گیا ہو یا مزہ بدل گیا ہو یا اس کا جو ہے اس کی بو بدل گئی ہو تو اس پانی کو کوئی پاک نہیں کہتا ہے اس پانی کو کوئی پاک نہیں کہتا ہے تو چونکہ حدیث کا جو معنی ہے اس معنی پر علماء کا اجماع ہے اور یعنی ہر زمانے میں اجماع رہا ہے اس مسئلے پر اس لیے اجماع کے طور پر یہ مسئلہ معتبر ہے اور اجماع کی نب ہی دلیل ہوتی ہے اجماع ایک دلیل ہے اگرچہ وہ کسی استناد کی مسرت کی ضرورت ہوتی ہے اسے لیکن پھر بھی اجماع بھی معتبر ہے لہذا اس پر کیونکہ علماء کا اجماع ہے لہذا یہ حدیث رہے یعنی یہ اور عم قابل عمل ہے وہ یہ کہ پانی کا رنگ یا بو یا مزا جب بدل جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا چاہے وہ پانی زیادہ ہو یا پانی کم ہو بات ہے جی ہاں تو کہتے ہیں کہ ابن ماضا نے اس کو نمایات کیا اس کا بو ہات ابن ماضا یہ مشہور جو چار کتابیں ہیں ابوداؤ ترمیدی ابن ابرماجا اور جب چھ کتابیں کہی جاتی تو بخاری مسلم ابوداؤ ترمیدی ابن ابرماجا یہ چھ کتابیں مراد ہوتی ہیں اور جب کہا جائے چار سنن تو چار سنن سے ابو داؤد ترمیزی نسی اور ابن ماجہ مراد ہوتی ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ ہی نئی حدیث کو روایت کیا یعنی ابو داود ترمیزی اور نسی کی روایت نہیں ہے یہ ابو باؤد ترمیزی نسی میں حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہاں ملے گی ابن ماجہ کے اندر ابو حاتم نے اس حدیث کو کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے اور ابو حاتم بہت مشہور امام گزرے ہیں جرہ و تعدل کے اور حدیث کے ابو حاتم الرازی راضی خراسان کا ایک علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور اسی کی نسبت کرتے ہیں ان کو ابو حاتم اور راضی کہا جاتا ہے اور حدیث کے بڑے امام تھے ابو حاتم راضی رحمۃ اللہ علیہ اور باقاعدہ ان کا قول معتبر ہے ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا تو انہوں نے اس حدیث کو ذئی قرار دیا ہے اور بحقی بھی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے بحقی کے اندر یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں اور جس الفاظ سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ اگر پانی کے اندر پاک چیز پڑے گی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر نجاست پڑے گی تب پانی ناپاک ہوگا وہ دوسری حدیث اسمانی کی تعین کرتی ہے آگے جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی کہتے ہیں کہ اللہ کے صلی فرمائے کہ جب پانی دو کلّہ ہوگا تو لمح ملخبت تو پانی ناپاک نہیں ہوگا وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اسی حدیث کی بنا پر علما فرماتے ہیں کہ جب پانی دو کلّا ہوگا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اور دو قلہ سے کتنا پانی مراد ہے ایک سو لیٹر پانی مراد ہے اس سے اور یہاں پر دو کلے سے کون سے قلے مراد ہیں حجر کے کلے حجر اللہ کے سرو کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا ہجر کے نام سے اور وہ کو مٹکا بنانے میں بڑا مشہور تھا قبیلہ وہ بڑے بڑے اس کے مٹکے ہوا کرتے تھے پانی کے تو اس دونوں مٹکوں سے مراد اسی حجر قبیلے کے مٹکے مراد ہیں ایک کتاب ہے عربی زبان میں اس طرح کے بھی الفاظ ہمارے بھی نے استعمال کیے ہیں اللہ ہے دینار ہے درہم ہے اور وہ کتاب المقائر المیزام اور علی جمع مشہور امام جو ہے عالم ہے مصر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی چھوٹی سی اور اللہ کے سود ص جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں چاہے وہ پیمانے ہوں یا اس طریقے سے دینار اور دراہم دینا اتنے بھی الفاظ ہیں اس کی انہوں نے شرح کی ہے موجودہ زمانے کے پیمانے کے لحاظ سے تو انہوں نے اس کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ کلّا جو ہے وہ نائنٹی فائیو گرام پوائنٹ سکس چھ سو پچیس گرام کا ہوتا ہے اور دونوں کو انہوں نے جب ملایا ہے تو ایک سو اکیانوے پوائنٹ دو سو پچاس گرام بنتا ہے یعنی دو مٹکے جو ہوتے ہیں جی ہاں تو بڑی اچھی کتاب ہے وہ اسی سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک جو وزن ہوگا ایک کلے کا جو لیٹر ہوگا پنچانوے لیٹر پانی آئے گا اس کے اندر لہٰذا اگر ایک سو اکیانوے ایک سو بانوے لیٹر پانی ہے تو اس کے ناپاک ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدلے یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کے سلسلہ فرماتے ہیں کہ جب پانی دو مٹ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو سدی سے کیا ہمیں سمجھ میں ہے کہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوگا کہ نہیں ہے کیا حدیث سمجھ میں آتا ہے کہ جب پانی جو مٹکا ہو تو پانی کبھی ناپاک نہیں ہوگا کہ نہیں ہے یہی تو سمجھ میں آتا ہے تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ اگر پانی کا رنگ بدل جائے بو بدل جائے مزہ بدل جائے پانی ناپاک ہو جائے گا تو آپ کیسے دونوں حدیثوں کے اندر تصدیق کریں گے جی ہاں بتایا گیا تھا کہ آپ نے جو فرمایا ہے پانی میں کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے یہ کس کے لیے معتبر ہے جب پانی زیادہ ہے اور پانی کب زیادہ ہوگا جب دو مٹکے سے پانی زیادہ ہوگا تو اس کو پانی زیادہ کہا جائے گا لہذا اگر پانی زیادہ ہے تو صورت میں اس کے ناپاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے ان تین اوساب میں سے کسی ایک وشپ کا بدلنا ضروری اور اگر وسف نہیں بدلتا ہے اور مزاج پڑ جاتی ہے اس کے اندر تو پانی ناپاک ہوگا نہیں پاک ناپاک نہیں ہوگا کیا ہوگا پانی ناپاک نہیں ہوگا یعنی مان لیجیے دو ایک سو دو سو لیٹر پانی ہے اور بچے کا پیشاب اس کے اندر پڑ گیا تو پانی ناپاک ہوگا یا پاک رہے گا پاک رہے گا کیوں پاک رہے گا دو سے زیادہ ہے کیونکہ دو مٹکے سے زیادہ ہے اور لا قصوص کی حدیث ہے کہ اس کا رنگ بدلنا چاہیے یا بو بدلنا چاہیے یا مزہ بدلنا چاہیے کیا اس میں اگر پیشاب کے چند خطرے پڑ گئے ہیں تو کیا اس کا بو بدل جائے گی بو یا مزہ بدل جائے گا یا رنگ بدل جائے گا تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں بدلے گی لہذا وہ پانی کیا ہے پاک رہے گا تو اگرچہ آپ نے یہاں فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز جب پانی دو مٹکا ہو تو ناپاک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی وہ ناپاک نہیں ہوگا چاہے رنگ بھی بدل جائے بو بھی بدل جائے مزہ جلدی یہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک حدیث اور بھی ہے آپ کی جس میں آپ نے فرمایا کہ تین اور صاحب میں سے کوئی ایک وس بدل جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس پر علماء کا بھی ہے لہذا یہ حدیث اپنے عام معنی میں نہیں ہے کہ پانی کبھی بھی جو دو مٹکا ہو گیا تو ناپاک ہی نہیں ہوگا ہوگا ناپاک کب ناپاک ہوگا جب تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تب پانی ناپاک ہوگا بات سنائی گی سنائی جی ہاں تو آپ سوسلم کی حدیث ہے کیا بناتا ہے کہ اداکان ہیں الطعین جب پانی دو مٹکا ہو تب لم یہ ہماری تو پانی ناپاکی کو نہیں اٹھاتا یعنی نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا کیا اس کا مطلب ہوگا کہ اگر تیر چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تب ناپاک ضرور ہو جائے گا لیکن اگر نہیں بدلا ہے تو پھر وہ ناپاکی کو نہیں قبول کرے گا یعنی وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے اور ایک دوسرے لفظ میں کہ لب نمج یعنی نجس, نجس نہیں ہوتا پانی ناپاک نہیں ہوتا اور دونوں کو مانا یہ ہی ہے اس سے میں سمجھ آتا کہ محتسین نے کتنی محنت کی حدیثوں کو جمع کرنے میں اور جہاں جو بھی لفظ انہیں ملا اس لفظ کو جمع اکٹھا کر دیا انہوں نے یعنی کسی راوی نگر یہ کہا لب انہوں نے بیان کر دیا کہ ایک دوسرے لفظ میں یمج کا بھی لفظ آیا یعنی پانی نجی نہیں ہوگا اور دوسرے الفاظ میں لدیا حویل قبض کا رفظان سے بھی انہوں نے بیان کر دیا لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن ان کی امانت داری ہے کہ انہوں نے الفاظ کے بدلنے کی بنا پر بھی اس کو بیان کر دیا کہ ایک لذیذ میں لبی حویل قبض کیا لمن جس کا لفظ آیا ہوا ہے اخرج الربا اسے اربا نے روایت کیا ہے سے کون مراد ہیں اربا سے نے چاروں نے اسے روایت کیا چاروں سے کون براد سلامت اللہ صاحب ابن ماجہ ابو جی لیکن اس کو ترتیب سے بیان کریں کہ ابو داؤدی ابو اب داؤد ترمزی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد ترمزی نسائی اور ابن ماجہ بعض لوگوں نے ابو داؤد نس ترمزی ابن ماضا بیان کیا ہے کیونکہ یہ جو ترتیب ہے صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بخاری پوری صحیح ہے مسلم صحیح ہے اس کے اندر کوئی روایتیں دیکھ رہی ہیں اس کے بعد جو سنن اربا اس کے اندر روایتیں دیکھ بھی ہیں لیکن ان چاروں میں سب سے زیادہ جسے مقام ملا ہے وہ بداؤد ہے اس کے بعد میں سی ہے اس کے بعد پھر ترمزیف ریبن معاذا یعنی ماجہ کے اندر روایتیں زیادہ ضعیف ہیں ان چاروں کے مقابلے میں اس لیے ماجہ کا نمبر سب سے لاسٹ میں آتا ہے قصا ابن خدیمہ ابن حبان الحاکم اس حدیث کو ابن خدیمہ نے ابن حبان نے اور حاکم نے صحیح قرار دیا یہ سب محدثین کے نام ہیں ابن خدیمہ رحمتہ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے صحیح ابن خدیمہ ابن حبان یہ بھی بہت مشہور امام گزرے ہیں حدیث کے حاکم بھی ان کی کتاب مستدرک ابن حبان کی بھی کتاب ہے صحیح ابن حبان ان کی بھی کتاب ہے ابن حبان کی صحیح ایسے حاکم کی کتاب مستدرک ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ تو یہ جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں عام طور سے حدیث کی صرف اتنی ہی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں سرن بحقی ہے ایسی علوم ہے امام شافئی کی امام احمد بن حنبل کی مسند ہے ایسے ہی ابن خزیمہ کی صحیح ہے ابن حبان کی صحیح ہے ایسے ہی الحاکم کی مستدرک ہے بہت ساری کتابیں حدیث کی یہ تو مشہور کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں ورنہ حدیث کی بہت ساری کتابیں یہ اور بات ہے کہ ایک حدیث دوسری کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے لیکن یہ کہ علماء کرام نے جو محدثین ہیں انہوں, انہوں نے اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے اپنے انداز کے لحاظ سے حدیثوں کو جمع کیا ہے تو حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں صرف یہ چار پانچ چھ کتابیں نہیں ہیں جو عام طور سے بیان کیا جاتی لیکن یعنی حدیث کا ایک زیادہ بڑا ذخیرہ ان چھ کتابوں کے اندر موجود ہے اور بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جو ان چھ کتابوں سے کی اندر نہ پائی جاتی ہوں یعنی بہت کم کتاب حدیثیں ایسی ہوں گی جو ان چھ کتابوں کے اندر نہ پائی جاتی ہوں اور نہ عام طور سے ساری حدیثیں ان چھ کتابوں کے اندر موجود ہیں اسی لیے زیادہ زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور زیادہ زیادہ علماء نے حدثوں کی شرح کی ہے اور اس پر تفصیلات جو ہے اس کے معنی اور مطالب کو بیان کیا ہے ابن حبان جو تھے ان کا نام تھا محمد بن حبان ابن حبان کے نام سے معروف ہیں ان کا نام تھا محمد بن حبان البستی یہ بھی جو ہے بہت بڑے عظیم عالم تھے ان تینوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے تمام یعنی اکثر علماء نے سمجھ لیجیے جو محققین علماء ہیں سب نے اس کو صحیح قرار دیا امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس سے پہلے جو روایت تھی اسے بھی امام البائی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیا جی ہاں تو یہ جو دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان دو حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ پانی نجس اس وقت ہو جائے گا جب تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے اور اس حدیث پر جیسا کہ شیخ صالح فضان فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بدل جانے سے پانی ناپاک ہو جائے گا اگر پانی کم ہے تو بدرجہ اور ناپاک ہو جائے گا اور اگر پانی زیادہ ہے تو بھی ناپاک ہو جائے گا کیونکہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی ہے جی ہاں رہی دوسری حدیث جب پانی دو مٹکا ہو اور تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو اس حدیث کو کس معنی پر معمول کریں گے دوسری حدیث پر یعنی اگر پانی دو مٹکا ہے اور وہ پانی تو ناپا کی نہیں اٹھاتا پانی کس پر اسے محمول کریں گے کے نصف جی نصف ہاں یہ اس حدیث پر محمول کیا جائے گا کہ پانی اگر دو مٹکا تو میں نہیں ہوگا کیا مطلب اس کا کہ اگر اس کا کوئی رنگ بو بزا نہ بدلا ہو تب تک وہ پانی پاک ہی رہے گا اگرچہ مجاس ہے تو اس کے اندر پڑ جائے اس کا دوسرا مفہوم کیا نکلتا ہو یہ ہے کہ اگر پانی کم ہے دو مٹکے سے کم ہے اور اس کا رنگ بو مزہ نہیں بدلا ہو مجاز پڑ گئی ہے تو پانی نہ پاک رہے گا نا پاک ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ آپ نے دو مٹکے کے بارے فرمایا کہ دو مٹکا اگر پانی ہے تو ناپاک نہیں ہوگا الا یہ کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پانی دو مٹکے سے کم ہے اور نجاست پڑ گئی ہے لیکن نہ اس کا رنگ بدلا نہ بو بدلا نہ مزہ بدلا تو پانی پاک رہے گا ناپاک رہے گا ناپاک نا نا ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ پانی کم ہے وہ اسی لیے جو اکثر علما جس بات کرے ہیں وہ اسی بات کی طرف کہ اگر پانی کم ہے تو نجاست پڑ گئی تو پانی ناپاک مانا جائے گا اور کم اور زیادہ کی تحدید میں نے بتائی کہ اگر ایک بے لیٹر پانی ہے تو زیادہ ہے اور اگر اس سے کم ہے اور یہی صحیح اور معتبر ہے اور جو دیگر علما نے بیان کیا امام جیسے احناف وغیرہ نے کہ اگر پانی کو حرکت دیں اور پانی دوسرے کنارے تک اس کی حرکت پہنچ جائے تب وہ زیادہ پانی ہوگا ایسا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی تعلق سے کوئی حدیث نہیں آتی ہے. ہمارے نبی کی جو حدیث ہوئی ہے کہ ماؤ کلت لم یا ہماری جب پانی دو مٹ کا ہو تو ناپاک نہیں ہوگا لہذا دو مٹ پانی یہ زیادہ پانی کے حکم میں آئے گا جی. اگر پانی کم ہے اور نجاست پڑ گئی اس کے اندر پانی کم ہے ایک سو بانوے لیٹر سے کم ہے نجاست پڑ گئی اس کے اندر اور اس کا رنگ بو بدا کچھ نہیں بدلا ہے تو کیا ہوگا وہ اس پانی کو ناپاک کہا جائے گا اور یہی زیادہ اس مسئلے کے اندر راجیہ ہے اگرچہ مان تیمیہ رحمت اللہ نے جو راجیہ قرار دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اسی میں زیادہ احتیاط ہے اس میں کیا ہے زیادہ احتیاط اسی لیے شیخ نے بیان کیا ہے کہ دوسرا مسئلہ وہ زیادہ احتیاط پر مبنی اس کے اندر زیادہ احتیاط لہٰذا جو کیونکہ پانی آدمی پاس موجود الحمد الخواست زمانے میں پانی کی وافر تعداد موجود ہاں اگر کسی آدمی کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی کی قلت ہے تو اس صورت میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر پانی کم ہے اور نجازت پڑ گئی تو وضو کر لے اس سے کیونکہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں بدلا لیکن اگر پانی وافر تعداد میں موجود ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس پانی سے وہ نہ کیا جائے اگرچہ اس کا رنگ نہ بدلا ہو یا بو یا مزانہ یا جو ہے مزانہ نہ بدلا جی ہاں چلیں آگے بڑھیں گے یا آفٹنگ کر کوئی سوال ہے کسی کے پاس آج جو ہم نے درس میں پڑھا ہے وہ یہ کہ پانی کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے پانی زیادہ یا کم پانی زیادہ کب کہیں گے جب ایک سو بانوے لیٹر پانی ہوگا تو زیادہ کے حکم میں ہوگا اگر اتنا پانی کسی کے پاس ہے اور اس کے اندر نجازت پڑ گئی ہے تو پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے یا تو اس کا رنگ بدل جائے یا تو مزہ بدل جائے یا تو بو بدل جائے اور اگر پانی اس سے کم ہے ایک لیٹر سے پانی کم ہے اور اس کے اندر نجاست پڑ گئی ہے تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک مانا جائے گا چاہے اس کا رنگ بدلا ہو یا نہ بدلا ہو وہ بدلی ہو یا نہ بدلی ہو مزہ بدلا ہو یا نہ بدلا اس پانی کو ناپاک پانی کہا جائے گا اور رنگ بدلنے میں نجاست کا اعتبار کیا جائے گا اگر نجاست کے علاوہ کوئی پاک چیز پڑ گئی ہے تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا اور پاک پڑنے والی چیز کو دیکھا جائے گا کہ پاک چیز پڑنے کی وجہ سے کیا اس کا حکم چینج ہو گیا یا نہیں چینج ہوا ہے اگر اس کا حکم بدل گیا ہے اور اس کو پانے کے علاوہ کوئی اور نام دے دیا گیا ہے تو وہ چیز پاک تو رہے گی لیکن آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے لیکن اگر پاک چیز پڑ گئی ہے لیکن ابھی بھی اس کا حکم پانی ہی کا ہے تو پانی کے حکم میں رہے گا اور اس سے وزو کیا جائے گا جیسے خوشبو کسی نے ڈال دی جعفران کا زعفران کا عرق کسی نے ڈال دیا پانی کے اندر تو پانی پاک ہی مانا جائے گا اور پاک کرنے والا بھی مانا جائے گا اور اس سے آدمی وضو بھی کر سکتا ہے اور سے آدمی نہ آ سکتا ہے کیونکہ اس کا حکم چینج نہیں ہو نہیں بدلا اس کا حکم پانی ہی کا ہے اور اللہ ربراہمین رب نے ہمیں پانی سے وضو کرنے کا تہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا جب تک اس کا حکم پانی کا رہے گا اس وقت تک انسان اس سے تہارت حاصل کرے گا پاک چیز پڑنے کے جیسے سے اگر مزہ بھی بدل جائے اور رنگ بھی بدل جائے اور اس طریقے سے اور بھی کوئی چیز بدل جائے اس کی لیکن اس کا حکم پانی ہی کا ہے تو بھی ہم اسے پانی مانیں گے اور سے وضو کریں گے جیسے میں نے مثال دی کہ تالاب یہ کا پانی ہے سیلاب کے پانی میں بہت زیادہ مٹی آتی ہے پورا رنگ بدل جاتا ہے ذائقہ بدل جاتا ہے اس کو پی نہیں سکتا ہے آپ اسے پانی رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو نیچے جو ہے مٹی جم جاتی ہے تہہ جم جاتی مٹی کی لیکن انسان اس کو استعمال کرے گا اسے استعمال کرے گا اگرچہ اس کا رنگ بدل گیا ہے اور ذائقہ اور مزاق وہ بدل گئی ہے لیکن چونکہ وہ پاک چیز ہے اور مٹی بھی انسان کو پاک کرتی ہے اس لیے اس کا حکم پاک پانی ہی کا رہے گا اور اس کو ہم پانی کے لیے استعمال کریں گے وضو کے لیے چوتھی چیز یہ کہ اللہ کے سرصت سور وص اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیار فرمائی ہے کہ پانی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے آپ کی حدیث ایک خاص یعنی پانی کے لیے ہے اور وہ پانی ایک کنواں تھا آپ کے زمانے میں جس کو بذا کہا جاتا تھا اس کا پانی بہت زیادہ تھا لوگوں نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا محدور تھا نہیں مطلوب تھا وہ اور آپ سے اس کے بارے پوچھا گیا تو آپ نے اس کو سامنے رکھ کر کے فرمایا تھا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی تو یہ حکم ہر پانی کے لیے نہیں ہے ہر پانی کے نہیں ہے اگر پانی کا رنگ بدل جائے ناپاکی سے نجاست سے بو اور مزہ بدل جیسا کیا گیا تیسیں نے پڑھی ہیں تو صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ جی چوتھی اپ چیز معلوم ہوئی کہ تینوں میں سے کسی ایک چیز کا بدلنا ہمارے لیے کافی ہے یعنی کہ تینوں کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہی آیا ہے کہ بو بدل جائے اور رنگ بدل جائے اور مزہ بدل جائے اور کا مطلب کیا ہوتا ہے تینوں بدلنا چاہیے لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے یہ کیسے ہمیں معلوم ہوا ایک دوسری حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے شرح کرتی ہے جو بہقی کی روایت ہے جس میں آپ نے او لفظ استعمال کی او کے معنی یا کیا ہوتا ہے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا کہ جیسا کہ شیخ صالح فوزاد نے جواب دیا ہے کہ واو عربی زبان میں او کے معنی میں بھی آتا ہے واؤ او کے معنی کے یعنی یا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لہذا اگر یہاں پر یا یہ کیا مراد ہے یہاں پر یا یہ مراد یعنی یا تو یہ بدل جائے یا تو یہ بدل جائے یا تو یہ بدل جائے تو اس صورت میں کوئی تعارض حدیثوں کے اندر باقی نہیں رہ جاتا ہے اللہ اقبال ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ دے اور حدیثوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے نام اور بھائی اعلان کر دیا کریں نماز کے بعد تاکہ اور بھی لوگ بیٹھ جائیں کیونکہ لوگوں کو بہرحال انتظار رہتا اعلان کا اور جب تک ذمہ داری نہیں دی جائے گی مجھے لگتا ہے اعلان نہیں ہوگا